أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسمه وقدره ونصرة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من يشرك بالله فقط والله ولولا بعيدا إن الله يقين الله تعالى لا يغفر أن يشرك به وہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے بجے فرماد نازاری کا نیم شاہ اور اس کے علاوہ جو ہے جسے چاہے بخش دے گا پمنگی شریک بلّا اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے فقاد تو یقیناً وہ دور کی گمراہی میں بھٹک گیا ہے پچھلی آیت میں اس آدمی کا ذکر تھا جو اللہ کے رسول کی وخالفت کرتا ہے نا کرتا ہے مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے سنگوتا والے اللہ اس کے رسول کی تفرح کرنے والے طریقے کو ترک کر دیتا ہے اور کسی اور ہی جگہ پر چل پڑتا ہے تو ایسا شخص وہی ہو سکتا ہے جو کفر پر اصرار کرتا ہے دین اسلام قبول نہیں کرتا کیونکہ ایمان والوں کا راستہ اس نے چھوڑ دیا اللہ رسول کی اس اتار جانتے بوجھتے ہوئے چھوڑی ایک ہے لالمی میں لیکن اس نے چھوڑی من بعد مارتا بھائی ہودا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد پھر اس نے اللہ رسول کا راستہ چھوڑ دیا اہل ایمان کا طریقہ راستہ چھوڑ دیا تو یہ کفر پر اصرار کرنے والا مسر رہنے والا ہے اور اس کا یہ جو کفر پر اثرار ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اس کو شرک کرا دیا شری آئٹ میں کہا ولی ہی ماتا و اللہ و مسلی ہی جہنم بساط مسیرہ جدھر اس کا منہ آئے گا ہم اس کو ادھر پھیر دیں گے بلاخر جہنم میں داخل کریں گے وہ بہت پوری لوٹنے کی جگہ ہے اب اس کے اس امر کے فوراً بعد یا شرا کا بھی یہ عمل شرک ہے اصل میں کفر اور شرک دونوں ایک ہی چیز ہیں نتیجے کے اعتبار سے حکم کے اعتبار سے دونوں ایک ہی چیز ہیں کفر اور شرک اب یہ نہیں کہ اللہ نہ شرک معاف نہیں کرے گا شرک کے علاوہ باقی جو جسے چاہے معاف کر دے تو کفر معاف کر دے گا نہیں کفر اور شرک ایک ہی ہے نتیجے کے اعتبار سے بھی اور حکم کے اعتبار سے بھی جو حکم کفر کا وہی حکم شرک کا جو حکم شرک کا وہی حکم کا. کفر کا عام طور پر کفر شرک میں تھوڑی سی تمیز کرتے ہیں فرق کرتے ہیں کہ کفر ہے اللہ کا انکار اور شرک ہے اللہ کو بھی ماننا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی ماننا یعنی دوسرے لفظوں میں وہ دہریت کو کفر اور اس کے علاوہ وہ شرخ بولتے ہیں تو کہا رہا وہ لوگوں کی اپنی تقسیم ہے تو اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرف ان دونوں کو متراز استعمال کیا ہے ان اللہ رفیع رئیشرہ کا بھی اللہ تعالیٰ شرف کو کسی صورت میں بھی معاف نہیں کرتا اس کے بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے ہاں اگر کوئی شخص ذیر اسلام قبول کر لے توحید کو کو لے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جائے اور اس کے بعد یعنی توحید و رسالت پر کاربند ہو کر اس کا عملی ثبوت پیش کر کے پھر اگر کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے چاہے وہ کبیرہ ہو یا صغیرہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو ویسے ہی معاف کر دے چاہے تو سزا دے کر جنت میں داخل کرے لیکن بہرحال یہ اللہ کا وعدہ ہے شرک سے بندہ بچ گیا ایمان والا ہو گیا تو پہ کار بند رہا جنت میں لازمی جائے گا جس کے دل میں ایمان ہے وہ جنت میں لازمی جائے گا اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالی اس کو اپنی رحمت سے ڈائریکٹ جنت بھیج دے اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اللہ رب العالمین رچہ ہے تو معاوضہ کر لے اور پھر بھی اللہ کی رحمت ہی ہوگی کہ اس کو کچھ عذاب اور سزا دینے کے بعد اللہ جنت میں داخل کر دے گا اور وہ آدمی جو اسلام قبول ہی نہیں کرتا یا سری طور پر داد والے اعمال کا مرتکب ہوتا ہے ایسے کام جن کی وجہ سے بندہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ بندہ مومن ہو گیا اب وہ کافر نہیں ہو سکتا جو مردی ہے ایسی بات نہیں بلکہ ایمان لانے کے بعد بھی کچھ ایسے اعمال ہیں ایسے اخوال ہیں ایسے افعال ہیں جن کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے دوبارہ سے کافر ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کئی لوگ مسلمان ہوئے لیکن مرتد ہو گئے اس طرح رینا اکل قبیلے کے لوگ تھے مرتد ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اونٹ بگا کے لے گئے اچھا رسور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تجربہ میں لوگ ایمان کے بعد کافر رو جاتے تھے تو کیا اب ممکن نہیں ہے اب تو بال اولا ممکن ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارب کیا مت ایسا زمانہ ہے اب یو سی کافی ہوا پندرہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو چکا ہوگا یہ اسی مومن وہ اس نے پھرا شام تک اگر کوئی مومن ہے تو صبح تک کافی ہو چکا ہوگا من الدنیا یہ سامان کی خاطر اپنا دین بیچ دے گا تو خراب قمد تو ایسا بہت زیادہ ہونا ہے تو بہرحال بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کی ارتقاب کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم کو اللہ کے حکم کے برابر یا اس سے بہتر سمجھنے لگے کفر ہے اللہ تعالی کی آیات کا مذاق اڑائے قرآنی آیات کا اللہ تعالی کے احکامات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اسلامی شاعر کا مذاق اڑائے توقین کریں افر ہے لا چا دیرواد لا دیر کفر واڈا ایمان ایمان کے بعد کفر ہے اللہ نے بھلے کہا تو بہرحال کفر یا کھیل کا بندہ مرتقب ہو جائے تو وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی بندہ کفر یا فیل کا مرتکب ہوا تو آپ اس کو کیا کریں گے یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کو بھی سمجھنے کی ہے اگر کوئی ادمشار کے طور حدیث میں آیا ہے منترا طلاق المختوبر متحمد جس نے ایک بھی فردی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے فکر کیا اب ایک آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے چھوڑتا ہے چھوڑتا ہے چھوڑتا ہی چلا جاتا ہے مسلسل نماز کا تاریخ مستقل یا کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی یا روزانہ فجر کی نہیں پڑھتا مثلا یا روزانہ صرف فجر کی پڑتا ہے باقی نہیں پڑھتا یہ بھی کفر ایک بھی نماز چھوڑے گا کافر اب جو آدمی تار کے ہے آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے کیوں نماز چھوڑنا کفر ہے نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے لیکن جو معین آدمی ہے نا کسی کو نام لے کر اشارہ کر کے کسی کی طرف اس کو کافر قرار دینا یہ مشکل کام ہے اس کے لیے کچھ اصول اور کچھ ضابطے کچھ قاعدے ہیں انہیں دیکھنا پڑتا ہے روز ہیں یہ نہیں کہ کس کا جی چاہے اور کافر کافر کی توپ چڑھا دے جوابے تو تخفیر ہیں کہ شریعت نے متعین کیے مقرر کی ہیں کچھ مبانے ہیں جن کی وجہ سے بندے کو کافر نہیں کہا جائے گا مثال کے طور پہ جہالت ایک آدمی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نماز چھوڑنے سے کافر ہو جاؤں گا اگر اس کو پتہ چل جائے کہ میں نماز چھوڑنے کی وجہ سے کافر ہو جاؤں گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا تو وہ کبھی نماز نہ چھوڑے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز چھوڑتا ہوں تب بھی مسلمان ہی ہوں کیونکہ جو برجیا لوگ ہیں اہل ارجاع ان کا یہ عقیدہ ہے نا وہ کہتے ہیں بس تجربہ نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا عمل کرے چاہے نہ کرے وہ عمل کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے تو اہناف جو ہے یہ سارے اہل ارجاع ہیں اور ہمارے ملک میں احناف کا ہی زیادہ زور ہے ان کی زیادہ تعداد ہے اور ان کے تحفے کرنے کا نتیجہ لوگ بے عمل کیونکہ انہوں نے عمل کو ایمان کا حصہ قرار نہیں دیا اب ان کی باتوں سے متاثر ہو کر کوئی آدمی کہتا ہے کہ چلو میں نماز پڑھتا ہوں ہے تو مسلمان ہی نا نماز پڑھتا ہوں ہاں جی یہ میری کوتا ہی ہے جی پڑھنی چاہیے کوتا بھی مانتا ہے پڑھتا بھی نہیں ہے اسرار ہے کیوں اسرار ہے اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میں مسلمان ہی ہوں اس کو یہ پتا ہی نہیں کہ یہ کام کرنے کی وجہ سے نماز چھوڑنے کی وجہ سے بندہ مرتاد ہو جاتا ہے دائرا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس جہالت اور لامی کی وجہ سے ہم اس کو معافی دیں گے اس کے اوپر کافر والا فتوا نہیں لگائیں گے اس کو کافر والا حکم نہیں دیں گے یہ جتنے بین مادی ہیں آپ انہیں کہیں نا ہنمان کی پوجا کرو وہ جو ان کی دیوی ہے کالی ماتا اس کے چرنوں میں سر رکھو رکھیں گے کبھی بھی نہیں کیوں اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں یہ کام کفر ہے اس لیے کبھی نہیں کریں گے مر جائیں گے نہیں کریں گے نماز کیوں چھوڑتے ہیں حدیث بھی آیا نماز چھوڑنا کفر ہے لیکن مولویوں نے ان کو بتایا کہ نماز چھوڑنا کفر تو ہے لیکن یہ وہ بڑا کفر نہیں ہے بندہ اس سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا جاہل, جاہل ہیں اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ متبل ہیں تویلیں کرتے ہیں کئی دلیلیں دیں گے تحویل بھی اظہر ہے جہالت بھی ادھر ہے پھر اسی طرح کوئی آدمی جبر و اقرا کی وجہ سے ایسا کرتا ہے کفر یا بول بولتا زبان سے نکالتا ہے اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول کے بارے میں صرف اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کیا کہتے ہیں اللہ پل جس کو مجبور کر دیا گیا ہو دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو یہ بندہ اس کے لیے رخصت ہے یعنی جو مستر مجبور اپنی جان بچانے کے لیے کوئی ایسی بات کرتا ہے ہم اس کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے جاہل ہے تب بھی کافر نہیں کہہ سکتے متور ہے تب بھی کافر نہیں کہہ سکتے کیا بھول کر کچھ ایسا کر لیتا ہے ختم ایسا کر لیتا ہے تبھی تو اس لیے کسی معین آدمی کو کافر قرار دینا اتنا آسان کام نہیں ہے یہ خاص لوگوں کا بڑے علما کا کام ہے وہ اس بندے کو دیکھیں گے اس کے حالات کو پرکھیں گے اس سے پوچھ گچھ کریں گے پھر اس پر فتبہ لگے گا کافر ایسے نہیں کہ جو بس دیکھ لیا جس کو وہ یہ بھی کافر یہ بھی کافر یہ پچھلے دنوں بڑا یہ گلگلا چند سالوں میں خاص طور پر یہ دو ہزار اپنا چھ سال سے لے کے اور بارہ تیرہ کا بڑا شور تھا کافر ہی کافر پورا ملک ایک بنایا ہوا تھا انہوں نے حکومت بھی کافر فوج بھی کافر عدالتیں بھی کافر جو سرکاری نوکری کرے وہ بھی کافر ہٹو ہٹ کے اپنے پیسے لاگی وجہ کیا جہالت تو بہرحال کوئی بندہ کفر شرک کا ارتکاب کرتا ہے سری اسلام لانے کے بعد یا اسلام قبول ہی نہیں کرتا تو ایسے آدمی کے جو اعمال ہیں رائے گا ضائع ایسے بندے کو کوئی معافی نہیں ہاں اگر یہ توبہ کا ہو جائے مرنے سے پہلے کرے توبہ کا بھی اس کے سارے گنا خطم نیک باقی رہیں گی اچھا پھر یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے مرجیہ کا بھی راج نکلتا ہے خوارج کا بھی راج نکلتا ہے خوارج کا کہتے ہیں خارجی کہ کبیرا گناہ کا مرتکب کافر ہے دائنی جہنمی ہے وہ جہنم سے ہی نکلے گا جھوٹ بولنا کبھیرا گناہ ریبک کرنا چگلی کرنا زنا کرنا کسی پر بختان لگانا شراب پینا کئی کبیرا گناہ وہ کہتے اگر کسی بندے نے کبھی گناہ کر لیا تو وہ ابھی جہنمی ہے کافر ہے تو اللہ تعالیٰ کا کہہ رہے ہیں ان اللہ فروشر کا بھی ہی وا دلی معیشت کفر شرت اللہ معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جو جسے چاہے معاف کر دے مطلب کبیرا گنا ہوگا بھی اگر بندہ مرتقے ہو اگر اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے عید اللہ مند ہی اللہ انا خا وہ اس اللہ کے سوا نہیں پکارتے الا انا مگر عورتوں کو مؤنسوں کو وہ ان دلہ شیفان مریدا اور وہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو اب یہ دیکھیں یہ جتنے بھی جبے کبے جی اور آستانے ہیں ان پر کون بیٹھی ہوئی ہیں سرکاریں فلانی سرکار فلانی سرکار کبھی کسی نے سنا فلانا سرکار فلانی سرکار سرکاری ہی سارے دنوں بندو نہیں اللہ ان آسار رب کو چھوڑ کے جن کے پی جاتے ہیں سارے منسیں ہیں سرکاریں ہی ہیں ساری منسوں بارے نام یہ دونوں اللہ شیطان انوریدا یہ تو سرکش شیطان کو ہی پکارتے ہیں یہ آج سے نہیں ہے شروع سے ایسا چلا رہا ہے اب دیکھیں بتوں کے جو نام مشہور مشہور لات منات عزا ابل نائلہ یہ کیا ہے لات انہوں نے اللہ کی مونس بنائی لات منان کی مونس منات بتوں کے نام مال دکھنا دونوں ہی, ہی دیکھ دیکھ لیں فلانی ماتا فلانی ماتا فلانی ماتا ماتا ماں کو کہتے ہیں نا فلانی دیوی فلانی دیوی اندونی علا گائے کو گاؤ ماتا ان کہتے چلو گاؤ ماتا ہو گئی تو پھر جو اس کا نار ہے وہ پھر پتا ہونا چاہیے وہ پتا کی طرف نہیں جاتے باپ نہیں مانتے ماں بنائی کرتے ہیں اس کو یہ دکھنا مندونی انار تھا یہ مو سے ہی چلتی آتی ہیں اور پھر دیکھیں بتوں کو مورتیوں کو وہ عورتوں والے زیور وغیرہ اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں انہوں نے پہنائی ہوتی ہے پھر گہنے بھار زنانہ سارے چپائے اور وہ جو جیتی جا کی تصویریں ہیں بابے بابے جو بڑے کرنی کرنی والے بنے جاتے ہیں ان کو دیکھو زنانہ وکاس زنانہ رضا ستا کپڑے بھی گلے میں بھی بالوں میں بھی چوڑیاں میں بھی عورتوں کی پیدبوں کی طرح تیرے عشق نشیا کرے تھے تھیا یہی کام چلتا ہے عید رن مندو نہیں اللہ عنا اللہ کو چھوڑ کے جن کے کہ جاتے ہیں سارے نلہ شیتان ان مری گا اور حقیقت میں اللہ کو چھوڑ کے جس کو بھی یہ پکارتے ہیں جس کو بھی پوچھتے ہیں حقیقت میں وہ شیطان کی عبادت سرکش شیتان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سورج کے پجاری سورج کے طلوع اور غروب کے وقت سورج کی پوجا کرتے ہیں تو شیطان اپنے سینگ سیگ دیتا ہے سورج کیا نبی شیتان شیطان کے دو سیگوں کے درمیان کو سورج نکلتا ہے اس لیے اہل ایمان کو منع کیا کہ اس موقع پر فیدانہ کر سورج کے وقت ہٹا یقین قائم روم ہے ہٹا کہ وہ ایک میزے کے برابر اونچا ہو جائے تقریباً دو منٹ پینتیس سیکنڈ ڈھائی منٹ سورج کو نمودار ہوتے ہوتے رہتے اور اس کے بعد بارہ منٹ تقریباً لگ جاتے ہیں گیارہ بارہ منٹ اس کے ایک میزا بھر بلند ہوتے ہیں یعنی شروع افتاب آفتاب سے لے کے پندرہ منٹ بعد تک نوازنے یہ سورج کے پجاریاں کا وقت ہے سورج کی پوجا کر اسی طرح چاند کے پجاری چاند کو پوچھتے ہیں چندرما کہہ کے واہ حقیقت میں کیا ہے شیطان کی پوجا اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا ہے وہ شیطان کی پوجا ہے دعا مانگنا حبی عبادت ہے اب عبادت کے لیے جو غیر اللہ کو پکارتا ہے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگتا ہے وہ بھی حقیقت نے شیطان کی پوجا کر رہا ہے بلکہ دعا کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عبادت دعا ہی تو عبادت ہے خالص عبادت ہے دعا اور یہ ہے پھر اسی طرح یہ جس کو پکار رہے ہوتے ہیں اس کو تو پتا ہی نہیں ہوتا کہ یہ میں پکارا پھر بھی ان کی کئی براتیں پوری ہو جاتی ہیں شیاتی کے دن اب دیکھیں کچھ لوگوں کا یہ پیتا ہے کہ اگر ہم نے گیارہویں والے دن گیارہویں والے کے نام پر گائے بھینسوں کا دودھ نہ دیا تو ان کے تھنوں میں سے خون آنے لگ جائے گا اور اگر وہ لوگ گیارہویں نہ دیں تو واقع تن ان کی گائے بھینسوں کی تھنوں میں سے خون آنے لگتا ہے جب ان کا پیتا ٹھیک ہو جائے نہیں آتا کیوں پیچھے شیتان شیطان ان کو اس شیطانی یا پر پکا رکھنے کے لیے جانوروں کو بیمار کر دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری عبادت ہوتی ہے یہ دنوں اللہ سیتان مریضا لانا ہندا اللہ نے اس پر لعنت کی وقال اور شیتان نے کہا لن عبادی کا نصیب مقروبات میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ جو ہے وہ ضرور دوں گا یعنی تیرے بندوں میں سے ایک گروہ کو اپنی راہ پر ڈال گا وہ اپنے مال میں سے میرا حصہ مقرر کریں گے جیسے لوگ بتوں کے ناموں پر غیر اللہ کے نام پر ہیں یعنی؟ اپنا مال خرچ کرتے ہیں جانور دیتے ہیں کالا بکرا کالا یعنی؟ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نظروں نے آج غیروں کے نام پہ ہند عادی کا نصیب مفروا مطلب اپنا زور پورا لگانا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیسے کیسے گمراہ کروں گا اس کی تفصیل پھر ان شاء اللہ کل پڑیں گے